بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم ایک شخص نقل کرتے ہیں کہ میں نے زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو لفظ اللہ کے وقت ان پر جلال الہی کا ایک سا غلبہ تھا گویا ان کے بدن میں روح نہیں رہی بالکل مبہوت سے ہو گئے اور جب اکبر زبان سے کہا تو میرا دل ان کی اس تکبیر کی حیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا حضرت اویس قنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور افضل ترین تابعی ہیں بعض مرتبہ رکو کرتے اور تمام رات اسی حالت میں گزار دیتے کبھی سجدے میں یہی حالت ہوتی کہ تمام رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتے اسام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حضرت حاتم زاہد بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں پھر اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنی ہے اور اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پل سرات پر ہے دہنی طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزق ہے موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آخری نماز ہے پھر کوئی اور نماز شاید میسر نہ ہو اور میرے دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں پھر معنی کو سوچ کر قرآن پڑھتا ہوں توازوں کے ساتھ رکو کرتا ہوں آجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں اور اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں اس طرح کہ اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں اور اپنے اعمال سے مردود ہو جانے کا خوف کرتا ہوں اسام رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کتنی مدت سے آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیس برس سے اسام رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ مجھے ایک بھی نماز ایسی نصیب نہ ہوئی کہتے ہیں کہ ہاتم رحمتہ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی جس کا بے حد اثر تھا ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی اس پر رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا ایک روایت میں آیا ہے کہ دس ہزار آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے جماعت کے فوت ہونے پر ایک دو آدمیوں نے تعزیت کی یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے ہلکی ہے حضرت سعید ابن مصعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیس برس کے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوتی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں صرف تین چیزیں چاہئیں ایک ایسا دوست جو میری لغزشوں پر متنبع کرتا رہے ایک بقدر زندگی روزی جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو ایک جماعت کی نماز ایسی کہ اس میں جو کو تاہی ہو ہو جائے وہ تو معاف ہو اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے حضرت ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شیطان نے اس وقت مجھ پر ایک حملہ کیا میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ افضل کو امام بنایا جاتا ہے آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی انا لاہ و انا الہ پڑھا اور فرمایا کہ نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں سے جس کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تین دن تک اس کا رنج کرتے تھے اور جس کی جماعت جاتی رہتی سات دن تک اس کا افسوس کرتے تھے بکر ابن عبداللہ رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک اور اپنے مولا سے بلا واسطہ بات کرنا چاہے تو جب چاہے کر سکتا ہے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور نماز کی نیت باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہماتن اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے تھے سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسوؤں کی لڑی رخساروں پر جاری رہتی خلف ابنائیوب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مکھیاں تم کو نماز میں دکھ نہیں کرتی کہنے لگے کہ میں اپنے کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بناتا جس سے نماز میں نقصان آئے یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں محض اتنی سی بات کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا متحمل مزاج ہے اور پھر اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں سبحان اشد اللہ